ان شاء اللہ دائیں ہاتھ سے پانی پیتے ہیں کیا یہ جائز ہے جی؟ بھائی کہہ رہے ہیں لگتا ہے کہ بائیں لکھنا چاہ رہے ہوں گے ایسے ہی لگتا ہے تو بائیں ہاتھ سے پانی پینے کی اجازت اس معاملے میں شریعت نے اتنی سختی کی ہے جتنی آپ سستی کرتے ہیں اس مسئلے میں شریعت نے کتنی سختی کی ہے جتنی ہم سستی کرتے ہیں حادی یعنی کہ حادی کا مطلب یہ ہے کہ یہ اچھا آدمی ہے معاشرے کا ورنہ کئی لوگ تو وہ ہے جن کو پتہ ہی نہیں ہاتھی کہتے ہیں کس کو افسوس تھا مجھے ہوتا ہے جب میں حادی لوگوں کو عمرے والوں کو مسجدی میں دیکھتا ہوں بھائی ہاتھ پانی پینے جبکہ کہ آپ نے وعدہ کیا یہ شدان کا عمل ہے پیارے حبیب علیہ اسلام کے سامنے ایک آدمی بائیں ہاتھ سے یہ کھانے پینے کا کام کر رہا تھا آپ نے اسے کہا کہ بھئی بائیں ہاتھ سے کام نہ کرو دائیں ہاتھ کو استعمال کرو تو کہنے لگا میرا دائیں ہاتھ کام ہی نہیں کرتا جھوٹ بولا آپ نے کہا نہیں کرتا تو پھر نہ ہی کرے तेके तेके तेके। اس کے بعد پھر کبھی اس کے دائیں ہاتھ نے کام نہیں کیا تو بہرحال میرے بھائی اس مسئلے میں شریعت نے بڑی سختی کی ہے تو اللہ کے لیے اپنی تربیت کریں اپنی بیگم کی اپنے بچوں کی شیطان کو رادی نہ کریں بائیں ہاتھ سے کھائیں پیئیں گے بے برکتی ہوگی آپ کے گھر میں آپ کے کھانے میں آپ کے پانی میں تو یہ عادت فوری طور پہ ختم کر ڈالیں اور اس کو ہلکا نہ جانے میں اس وقت یہ کہنا چاہ رہا ہوں اس کو ہلکا یہ چھوٹا مسئلہ نہیں بڑا مسئلہ ہے والدہ کمزور ہیں ان کی جگہ بیٹا کنگریاں مار سکتا ہے والدہ فوت ہو چکے ہیں ان کی جگہ میں حد کر سکتا ہوں کتنے سوال ہو گئے جی دو, دو, دو, دو جہاں تک تعلق ہے والدہ کے کمزور ہونے کا اگر والدہ واقعی اتنی کمزور ہیں کہ کنکریاں مارنے کی طاقت نہیں رکھتی بے ہونے کا خطرہ ہے ان کی بیماری بڑھنے کا خطرہ ہے اس قسم کا کور مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے تو پھر آپ ان کی جگہ پہ کنکنیاں مار سکتے ہیں اگر آپ بھی حد میں ہیں تو پہلے آپ اپنی کنکنیاں ماریں گے پھر کھڑے ہو کے آپ ان کی طرف سے کنکنیاں ماریں گے ہر جمرے میں یہی انداز آپ اختیار کریں گے <coughs> کہتے ہیں والد فوت ہو چکے ہیں ان کی جگہ پہ حد کر سکتا ہوں اگر آپ نے پہلے کبھی اپنا حد کر رکھا ہے تو پھر آپ اپنے والد صاحب کی طرف سے حد کر سکتے ہیں شرط یہ ہے کہ آپ کے بارا صاحب تو عید پہ فوت ہوئے ابو شریف والی حدیث بتایا تھا نا کہ کابی اللہ کے سن سے مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا تھا کہ میں اپنے باپ کی طرف سے غلام آزاد کر سکتا ہوں باپ نے مسیحت کی ہے تو پیارے حبیب نے فرمایا تھا اگر تمہارا باپ مسلمان ہوتا پھر تم اس کی طرف سے حد کرتے یا اس کی طرف سے صدقہ کا خیرات کرتے یا غلام آزاد کرتے تو اس کو فائدہ ہوتا دباب شروع سے آخر تک بتا دیں اگر منہ یا کمر کچھ وقت ہو جائے تو کیا کریں کوئی اگر سمجھا سکتا ہے تو مجھے سمجھا دے آخری حصہ میں تو نہیں سمجھ سکا ہے اچھا کابے کی طرف منہ یا کمر ہو جائے منہ بھی مسئلہ ہے کمر بھی مسئلہ ہے یہ کوئی خاص قسم کا تباب کرنا پڑے گا جس میں کابے پہ نگاہ بھی نہ پڑے اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اپنی آخر کیا لگا رہے چھوٹا سا پردہ لگا رہے کوئی کیوں کوئی ایسے پردے نہیں ملتے ابھی تک کعبہ کے لیے طباف کرنے آئے ہیں کعبہ کا طباف کعبہ کو دیکھنا ہم نہیں جاتے چاہتے عجیب بات ہے کہ نہیں ہے طباف کس کا کرنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں نگاہ بھی نہیں پڑنی چاہیے تو میرے بھائی دوران طواف کعبہ کو دیکھ سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں دوران طواف کا واقع آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پابندی تو ایسی ہی ہوگی جیسے شادی شدہ نوجوان سے کہا جائے کہ پہلی رات بیگم کو دیکھنے کی نہیں ہے. پہلی رات بیگم کو دیکھنے کی اجازت اب الک پاک دامن ہوگا جس بچارے نے پہلے کبھی کوئی لڑکی چکھلی نہیں پچیس سال کی اس کی عمر ہو گئی ہے دعائیں کر کر کے بڑی مشکل سے کہا نکاح یہ ہے اس کے اوپر پابندی لگائیں گے اس کا تو برا حال ہو جائے گا تو میرے بھائی ایسی پابندی بغیر دلیل کے نہیں لگانی چاہیے تو تواف کے دوران آپ کعبہ کو دیکھ سکتے ہیں بھائی کے طواف شروع سے آخر تک بیان کر دیں جلدی سے تھوڑا سا بیان کر دیتا ہوں ٹائم کم ہے حضرت اسود کے پاس جب آپ آئیں دکا دیے بغیر اگر حضرت اسود کو بوسا دینا ممکن ہو تو دیں اور ساتھ تقبیر بھی کہیں اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو آپ اس کو ہاتھ لگا لیں اور اپنے ہاتھ کو بوسہ دے لیں اگر یہ بھی ممکن نہ ہو دور سے کوئی اسا, کوئی لاتھی اس, اس تک لگا سکیں اس کے ساتھ تو وہ لگا لیں لاٹھی کو بوسہ دے لیں اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو پھر دور سے اشارہ کریں دائیں ہاتھ سے کریں اور ایک ہاتھ سے کریں اور پھر ہاتھ کو کتنے بوسے دینے ہیں پھر ہاتھ کو نہیں دینا یہ کہتے ہیں حدیث کی پیروی کرنے والا جہاں پہ آپ نے بوسا دیا دیں گے جہاں پہ نہیں دیا آپ نے مردیاں نہیں چلانی نہیں جی عقیدت ہے جی ہمیں مردیاں چلانے والے کیا کہتے ہیں جی ہمیں بڑی عقیدت ہے اتنی عقیدت ہے کہ صحابہ کے نام سے بھی عقیدت آگے نکل جاتی ہے ان کی نہیں میرے بھائی جہاں پہ آپ نے بوسا دیا دیں گے جہاں پہ نہیں دیا نہیں دیں گے دور سے جب اشارہ کریں گے تو اپنے ہاتھ کو گوسا نہیں دینا اللہ اکبر وغیرہ کہنا ہے اور رمل کریں گے تیز سے چلیں گے مرد حضرات عورتیں آرام سے چلیں گی اور آپ کے ساتوں چکروں میں مرد حضرات کا دایا کندھا ننگا ہوگا اب آپ چل پڑے ہیں اب آپ کیا پڑھیں گے پہلے چکر کی دعائیں آتی ہیں کسی بھائی کو وہ ایسا بھائی ہاتھ کھڑا کرے جس کو ساتوں چکروں کی دعائیں آتی ہیں کوئی بھی نہیں دیکھ دیں خاص دعائیں مقرر ہی نہیں ہے تو میرے بھائی ایسے یاد کرتے رہتے ہیں لوگوں نے کتابیں پکڑی ہوتی ہیں باقاعدہ بقاعدہ دھکے دے رہے ہوتے ہیں دھکے کھا رہے ہوتے ہیں پیچھے والے دھکا دیتے ہیں آگے چلو بھائی وہ کہتا ہے نہیں بھائی میری ابھی پہلے چکر کی دعائیں پوری نہیں ہوئی تو میرے بھائی صحیح بات یہ ہے کہ پہلے دوسرے تیسرے چکر کے نام پہ جو مخصوص دعائیں ہیں یہ نبی علیہ سات اسلام سے ثابت نہیں ہے اپنی طرف سے ذکر کی گئی ہیں اور طباب میں کتابیں کھولنے کا وقت نہیں ہوتا کتابیں بند کرنے کا وقت ہوتا ہے کتابیں بند کر دیں دل کو کھول دیں اور دل کی تار اللہ کے ساتھ ملا دے یہ اللہ کے سامنے گڑگڑانے کا وقت ہے اللہ سے مانگنے کا وقت ہے یہ اللہ کے سامنے رونے کا وقت ہے یہ اللہ کی منتیں کرنے کا وقت ہے یہ والدین کے لیے بہن بھائیوں کے لیے مرحومین کے لیے مسلمان ممالک کے لیے مظلومین کے لیے پریشان لوگوں کے لیے دعائیں کرنے کا وقت ہے پشتوں میں کریں اردو میں کریں ہندی میں کریں پنجابی میں کریں البتہ رکن جمانی سے لے کر حضر اسکبو دعا پڑھے جو اللہ کے رسول پڑھا کرتے کیا؟ لَب لَب لَب لَب رَب رَب لَب آ جاتا ہے جو آپ مانگنا چاہتے ہیں رکن یمانی کو کیا کرنا ہے ہاتھ لگانا ہے اگر آسانی سے لگ سکے تو اگر ممکن نہ ہو تو پھر گزر جائیں اشارہ نہیں کرنا یمانی کو اشارہ نہیں کرنا یمانی کو بوسا نہیں دینا صرف ہاتھ لگانا جب بھی حضرت کے سامنے مطلب حضرت کا اسلام کتنی دفعہ ہوگا پھر آٹھ دفعہ چکر سات ہوں گے حضرت کا اسلام آٹھ بار ہوگا آٹھویں چکر کے بعد اپنے دائیں کندھے کو آپ دہانک لیں اور دو رقطے ادا کریں پہلی رقط میں سن فاتحہ کے بعد کیا پڑیں گے سریافرون دوسری رقط میں سنفات کے بعد کیا پڑیں گے اور اگر چاہیں تو سر پہ بھی ڈال لیں کیونکہ آپ علی اسلام نے ایسا ہی کیا تھا اور اس کے بعد اگر ممکن ہو تو نویں بار حدر اسد کا اسلام کریں اگر ممکن نہیں ہے تو پھر آپ صفا مروا کے لیے چلے جائیں تو یہ مصر طریقہ دورانے تو آپ بات چیت کر سکتے ہیں آپس میں بات چیت کر سکتے ہیں لیکن بہتر کیا ہے کہ یہ قیمتی ٹائم ہے اس کو اللہ کے ذکر میں تلاوت میں دعاؤں میں صرف کریں لیکن اگر کوئی بات چیت کرنی پڑ جائے تو آپ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ نماز نہیں ہے یہ نماز نہیں ہے یہ, نہیں ہے. یہ سوال ہے جس کا جواب درج کے دوران میں دے چکا ہوں کہ جو آپ کی طرح بیرون مکہ سے مکہ میں آیا ہو عمرہ کرنے کے بعد مزید عمرے کیا وہ تنیم ایسا مسجد وغیرہ سے کر سکتا ہے جواب دے چکا ہوں کہ نبی علیہ السلام کا طریقہ نہیں ہے اکثر علماء کے نام کہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کے مطابق بیان کرتا ہوں پھر اختلاف کیوں ہے نہیں میرے بھائی یہ آپ کی بات ٹھیک نہیں ہے بہت سے لوگ مسئلہ بیان کرتے ہوئے صاف صاف کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے کہا ہے کس نے کہا ہے کوئی کہتے ہیں ہمارے اماموں نے کہا ہے کچھ کہتے ہیں ہمارے امام معصوم ہیں کچھ کہتے ہیں آلے بیت نے کہا ہے سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ تو یہ بات آپ کی صحیح نہیں ہے کہ سارے قرآن و حدیث کا نام لیتے ہیں ہاں کچھ لوگ قرآن و حدیث کا نام لیتے ہیں وہاں پہ آپ قرآن کی آیت کو چیک کریں پھر اگر میں بھی یہ قید کا والا دے رہا ہوں یہ بھی دے رہے ہیں تو ذرا ترجمہ کھولیں دیان سے اس عید کا بھی پڑھے اس کا بھی پڑھیں اور اللہ سے ہدایت کی دعا کریں اللہ ہدایت دینے والا ہے اللہ کہتے ہیں جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں محنت کرتے ہیں ہم انہیں اپنا راستہ دکھاتے ہیں آپ اللہ سے دعا کریں تھوڑی سی محنت کریں اللہ تعالیٰ آپ کی محنت میں برکت ڈالے گا سرات مستکیم پہ اللہ آپ کو فیض کر دے گا اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتی ہیں جو کوئی اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلے نہ کریں تو یہ آج کے مسلمان اپنے آپ کو کہاں کھڑا پاتے ہیں جبکہ اللہ کا قانون اکثر ممارک میں نافذ نہیں ہے سمجھے میرے بھائی اے سمجھے پہ نمبر پہ عید کا ترجمہ کیا ہے کہ جو اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ کافر ہے ظالم ہے فاسق ہے کہتے ہیں اب اکثر مبارک میں اللہ کا قانون تو نافذ نہیں ہے تو پھر مسلمان کافر ہیں ان کی کیا ہے میرے بھائی اگر دھیان سے سنیے گا بات میری اگر کوئی کلمہ پڑھنے والا فرانسیسی قانون کو انگریزی قانون کو اسلامی قانون سے بہتر سمجھتا ہے تو ایسا آدمی کافر ہے رہے ہیں, رہے ہیں؟ یعنی کہ کے بنائے ہوئے قانون کو اللہ کے نظام سے بہتر سمتا ہے اس آدمی کے کافر ہونے میں کیا شک و شبہ ہو سکتا ہے اگر کوئی فرانسیسی اور انسانی قانون کو چاہے وہ انگریزوں نے بنایا ہو چاہے فرانسیسیوں نے بنایا ہو چاہے مسلمانوں نے بنایا ہو اگر کوئی انسانی قانون کو اللہ کے نظام کے برابر کا سمتا ہے پھر بھی کافر وادی <laughs> ہو رہا ہے مسئلہ تیسرا آدمی یہ سمتا ہے کہ صحیح نظام اللہ کا ہی ہے صحیح نظام کس کا ہے اللہ کا ہے لیکن جج ہے رشوت دے دی گئی ہے اس لیے اللہ کا حکم چھوڑ کر کوئی دوسرا فیصلہ دے رہا ہے لیکن وہ سمتا کیا ہے کہ صحیح قانون کو کون سا ہے نظام کون سا ہے اللہ کا تو ایسا آدمی کافر نہیں ہے گنےگار ہے مجرم ہے لیکن کافر نہیں ہے چوتھا آدمی کسی ایسی جگہ پہ رہ رہا ہے جہاں پہ ادالتے کافر نظام کے مطابق کافر قانون کے مطابق فیصلے کرتی ہیں اس کا دل نہیں مانتا ان عدالتوں میں جائے لیکن اس کے پاس اپنا حق لینے کے لیے کوئی اور راستہ نہیں ہے مجبور ان عدالتوں میں جاتا ہے تو ایسا آدمی بھی کافر نہیں ہے مجبور ہے اللہ سے معافیا مانگے اللہ سے توبہ کرے صرفار کرے اور اس سے پہلے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ان عدالتوں میں جانا نہ پڑے اس سے پہلے ہی مسئلہ حل ہو جائے مثال کے طور پہ جس کے ساتھ جھگڑا ہے اس سے بات کریں اور مسلمانوں میں سے دو تین آدمیوں کو افسالس بنا لیں ہمارے درمیان فیصلہ کر دیں جی. تو اس قسم کی صورتحال قائم کر کے اگر اپنا حق لینا ممکن ہو تو ایسی عدالتوں میں نہ جائیں اور اگر اپنا حق لینا ان عدالتوں میں جائے بغیر ممکن نہ ہو اور آپ سنتے ہیں کہ میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے ورنہ میں ایسے عدالتوں میں نہیں جانا چاہتا اصل نظام اللہ کا ہے تو پھر ایسا آدمی کافر نہیں ہے سمجھے میرے بھیا اور مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے آج کے مسلمان ممالک میں بہت سے وکیل بہت سے جج یہ سوچ رکھتے ہیں کیا کہ آج پندرہویں صدی ہے اس صدی میں قرآن نافذ کر دیا جائے مولوی کہتے ہیں کیسے نظام چلے گا یعنی کہ وہ سمجھتے ہیں کہ انگریزی قانون ہی موجودہ زمانے میں چل سکتا ہے قرآن و حدیث سے مسئلے حال نہیں ہوں گے یہ سوچ کافرانہ سوچ بڑی خطرناک ہے لیکن یہاں پہ اس بات کی بداعت کر دوں ایسی سوچ کا حامل کوئی وکیل جج اگر آپ کو مل جائے تو آپ نام لے کر اس کو کافر نہیں کہہ سکتے آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ ایسی سوچ رکھیں وہ کافر ہیں لیکن آپ مجھے کہیں گے جی فلاں جد کی یہ سوچ ہے اس کا یہ نام ہے کیا وہ کافر ہے میں کہوں گا نہیں میں کافر کا فتویٰ نہیں لگاؤں گا کیوں؟, کیوں کہ ہو سکتا ہے وہ جاہل ہو وہ کیا ہو جاہل ہو اس کو پہلے اس کے شبہات کا اضافہ کیا جائے اس کے حجت قائم کی جائے اس کے شکو و شبہات دور کیے جائے مسئلہ وعدے کیا جائے اس کے بعد اس کے اوپر کافر ہونے کا فتوا لگائیں گے ورنہ عام طور تو کہیں گے کہ ایسے لوگ کافر ہیں نام لے کر کسی ایک کے بارے میں کافر کہنا مشکل ہے وضاحت ہوگی میرے بھائی کیا عورت حالت نام میں چہرہ کھلا رکھے گی اور اگر چہرہ ڈھانپے گی تو کیسے ہاں یہ مسئلہ آج تو بیان کر دینا بہت ضروری ہے کیونکہ درس گزر چکا ہے اس میں ایسے مسئلے آئے ہیں اور یہ وضاحت میں کرنا چاہ رہا تھا لیکن بھول گیا میں اصل یہ یہ ہے ہے اصول کہ عورت کا چہرہ ننگا رہنا چاہیے کب حالت حرام میں اور آج کل آپ کی بیگم صاحبہ جو مدینہ میں موجود ہیں ان کا چہرہ ننگا ہے کہ ڈکا ہوا ہے جی پوری زندگی کے لیے ہی کھلا ہے جو چاہے سو دیکھے کیوں جی کیا سر تیار میرے بھائی تو میرے بھائی کچھ اس معاملے میں اسلام کا خیال کریں جس اسلام کی بات مان کر آپ حج عمرے کے لیے آئے ہیں جس شریعت کی وجہ سے آپ نماز پڑھتے ہیں اسی شریعت میں پردے کا حکم بھی ہے تو اپنی بیگم صاحبہ سے پردہ کروائیں بازو آج عورتوں کے ہاف ہو چکے ہیں بلکہ ہاف سے بھی ہاف سے بھی اوپر جا چکے ہیں افسوس کا مقام ہے اور ایسی عورتیں میرے اور آپ کے گھر میں بھی موجود ہیں اور ان کے بارے میں آپ سے سوال ہوگا آپ ان کے ذمہ دار ہیں تو اس لیے اپنی آخت کی فکر کریں اس کے بعد یہ میرے بھائی کہ ابھی آپ کی عورت حالت حرام میں نہیں ہے جب لبئی اللہ لبئی پڑے گی اس سے پہلے نیت کرے گی تب احرام کی آدمی ہوگی تب اس کا چہرہ ننگا ہونا چاہیے کیا ننگا ہونا چاہیے پھر بھی چہرہ ننگا بال نہیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے بال بھی ننگے ہوتے ہیں چیلا لگا ہوگا اور وہ بھی اس وقت تک جب تک کہ غیر مرد سامنے نہ آئے کون سامنے نہ آئے غیر مردوں سے کون مراد ہیں اپنی باس کے علاوہ کے لوگ ہاں یا رشتے داروں جس کے علاوہ ہر وہ مرد آپ کی بیگم کے لیے غیر ہے جس سے اس کا کبھی کسی بھی شکل میں نکاح ہونے کی امید ہو آپ کا بھائی جو ہے آپ کی بیگم کا کیا ہے غیر ہے یہ دیور عورت کے کیا ہیں غیر ہیں یہ پھپھو کے بیٹے یہ خالہ کے بیٹے یہ چچا کے بیٹے یہ ماموں کے بیٹے یہ آپ کی بیگم کے لیے غیر ہیں آپ کی پھپھو کے بیٹے بھی اس کے اپنی پھپھو کے بیٹے بھی آپ کے ماموں کے بیٹے بھی اس کے اپنے ماموں کے بیٹے بھی یہ سارے بہرحال غیر ہے اس کے لیے سگا تایا جو ہے وہ غیر یہ اس کا ماہرم ہے کیونکہ سگے تایا سے کبھی نکاح ہو سکتا ہے جی کوئی شکل ہے اس کی سگا تایا سگا مہرا بس بول رہا ہوں عورتوں کی یہ بھی آدت ہے نا یہ بھی تایا وہ بھی چچا یہ بھی بھائی یہ سارے بھائی بنے ہوتے ہیں محلے کے سارے لوگ کیا بنائے ہوتے ہیں جی بھائی اور پھر پتا چلتا ہے کہ مسئلہ حمل ٹھہر گیا بھائی سے کئی دفعہ ایسا بھی ہو جاتا ہے تو میں کہہ رہا ہوں سگا بائی سگا بانجا سگا بتیجا سگا تایا سگا سسر یہ لوگ جو ہوتے ہیں یہ عورت کے لیے کیا حیثیت رکھتے ہیں محرم کی تو ان سے عورت کا پردہ نہیں ہے باقی لوگوں سے وہ پردہ کرے گی حالت حرام میں ہے تب بھی کرے گی امام سعید ابن منصور اپنی سنن میں جناب عیشا سے رویت کرتے ہیں کہ جناب عیشا فرماتی ہیں جو عورت حالت حرام میں ہے وہ اپنی چادر اوپر سے سر کے اوپر سے لٹکائے گی چہرے کا پردہ کرے گی منع کیا حال تہرام میں منع یہ ہے کہ وہ نکاب جو والا نکاب اردو کی بات نہیں کر رہا وہ نکاب کا کپڑا جو چہرے کے سائز کے مطابق چہرے کے پردے کے لیے تیار کیا گیا ہوتا ہے وہ نہیں پہنے گی چہرہ کھلا رکھے گی جب غیر رقد سامنے آئیں گے تو کسی بھی کھلی چادر سے پردہ کرے گی ہوگا ایسا؟ غیر مرد بس میں سامنے آ جائیں یا ہوٹل میں سامنے آ جائیں یا طباع کرتے ہوئے بھی کرتی ہیں، فاطمہ بنت مندر کہتی ہیں کہ ہم جناب اسما بنتے بکر رضی اللہ تالا نما کے ساتھ تھی حالت حرام میں تھی جب غیر مرد سامنے آتے تھے تو ہم اپنے چہروں کو ڈھانک لیا کرتی تھی میری والدہ فوت ہو چکی ہے میں ان کے حجے بدل کے لیے آیا ہوں کیا عمرہ بھی ان کے لیے بدل کے لیے سے ہوگا میرے بھائی آپ کے اوپر ہے اگر آپ ان کے لیے افضل حد کرنا چاہتے ہیں تو عمرہ بھی ان کی طرف سے کریں حج بھی ان کی طرف سے کریں کیا بن جائے گا حجے دھمدوں اور قربانی بھی آپ کریں گے اور اگر آپ دو عمرے کریں گے سفر میں تو ایک عمرہ جو پہلا ہے ان کی طرف سے کر لیں ہاں یہ بھی مسئلہ ہے کہ آپ نے پہلے اپنا کبھی عمرہ کیا کہ نہیں کیا کسی کی طرف سے حج اور عمرہ کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ آپ نے پہلے اپنا عمرہ یا حج کبھی کر رکھا ہو یہ دین میں رکھیے گا تو آپ نے اگر اپنا عمرہ پہلے کبھی کر رکھا ہے اپنا حد پہلے کبھی کر رکھا ہے ابھی آپ آئے ہیں تو مکہ جاتے ہوئے پہلا جو عمرہ ہے وہ ان کی طرف سے کریں درمیان میں ایک اور عمرے کی اگر موقع مل جائے تو بے شک اپنا کر لیں اور اس کے بعد حج بھی ان کی طرف سے کر لیں تو پھر یہ کیا بن جائے گا حج چمتو بن جائے گا ان کی طرف سے کیا بن جائے گا حجے حج چمتو بن جائے گا اور اگر دونوں عمرے ان کی طرف سے کرنا چاہیں تو یہ بھی ٹھیک ہے اور اگر آپ یہ چاہیں کہ عمرہ تو ایک ہی ہے وہ میں اپنا کر لوں حج ان کا کہہ لوں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے لیکن یہ بنے گا عمرہ اگرچہ آپ کا ہے حج ان کا ہے لیکن ایک ہی سفر میں آپ نے عمرہ الگ کیا ہے حج الگ کیا جیت متو بنے گا اور اس میں قربانی دینا ہوگی مسئلہ بارے ہوگا صاحب کیا مینار فات میں قصر مارے پڑھیں گے یا پوری حا میں آپ منا میں میں مطرفہ میں عرفات نمازیں قصر کریں گے اس لیے نہیں کہ آپ مسافر ہیں بلکہ اس لیے کہ آپ آپ کیا ہیں آپ ہیں حد کی وجہ سے نمازیں قصر ہوں گی مکہ کا ہادی بھی نمازیں قصر پڑے گا دلیل کل بھی دیے تھے پھر دے دوں امام مالک محتا میں روایت کرتے ہیں جناب زید بن اسلم سے وہ اپنے باپ اسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جناب عمر فنوک مکہ میں آئے مکہ میں نمازیں پڑھائیں دو رکھتے پڑھاتے تھے اور سلام پھیر کے کہتے تھے مکہ والو تم اپنی نماز پوری کر لو ہم تو مسافر ہیں یہ کہاں کا واقعہ ہے کہاں کا واقعہ ہے مکہ کا اور جب مینا میں گئے وہاں پہ ایسا کوئی اعلان کیا ہو اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا اس کی کوئی رپورٹ نہیں ملی کیونکہ مینا میں ایسا اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہاں پہ جو مکہ والے ہوں گے وہ بھی کیا ہوں گے حاضی ہوں گے تو وہاں پہ انہوں نے ایسا اعلان نہیں کیا اور نبی علیہ کے صحابی ابو شریف کی حدیث روایت کرتے ہیں کہ ہم نے آپ کے پیچھے نمازیں پڑھی پڑی اور یہ صحابی حدیث بیان کرنے والے جو تھے مکہ کے رہنے والے تھے کیا پینچے صرف نماز کے ہاتھ میں اوپر رکھنے چاہیے یا ہر حالت میں اوپر رکھنے چاہیے کیوں جی بھائیوں ہر حالت میں اس کا مطلب ہے مسئلہ تو آپ سارے جانتے ہیں ماشاءاللہ اس کا مطلب عمل میں کتا ہے ورنہ مسئلہ تو آپ کو معلوم ہے مسئلہ آپ کو کیا ہے کہ ہر وقت مرد حضرات اپنی چادر اپنی شلوار اپنی پینٹ ڈکنوں سے اوپر رکھیں گے چوبیس میں سے چوبیس گھنٹے اور شلوار وغیرہ پاؤں سے نیچے رکھنا کیا ہے گناہ ہے چھوٹا گناہ کہ بڑا گناہ کبیلا گنا کون سا گناہ ہے کبھی گناہ ہے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں اگر تکبر سے لڑکا پھر غلط ہے ویسے لڑکا لے پھر غلط نہیں ہے یہ مسا بھی سن لیں بہت سے لوگ کیا کہتے ہیں اگر چادر یا سلوات ٹکنوں سے نیچے لڑکائے تکبر کی وجہ سے پھر غلط ہے ورنہ غلط ہاں جی کون سا مسلمان ہے آپ میں سے تکبر کی وجہ سے نیچے لڑکاتا ہے یاد رکھیے جو بھی نیچے لڑکاتا ہے اگر بیماری کا مسئلہ نہیں ہے کوئی لنگڑا پن کا تعلق نہیں ہے کوئی جسمانی مسئلہ نہیں ہے تو پھر جو بھی نیچے لٹکاتا ہے وہ تکبر کی وجہ سے لڑکاتا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا یہ پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا ہے ابو دول نسائی شریف کی عادیش ہیں آپ نے فرمایا کہ چادر نیچے لٹکانے سے بچو کیونکہ یہ تکبر ہے یہ کیا ہے تکبر کی تعریف کیا اصل میں ہمیں یہ نہیں پتا تکبر کہتے کس کو ہیں پیارے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں الکبرو و غمت الناس تکبر نام ہے دو چیزوں کا نمبر ایک لوگوں کو حقیر جاننے کا نمبر دو حق بات کو رجیکٹ کر دینا کس کو رجیکٹ کر دینا اب حق بات سب کو معلوم ہے کہ شلوار نیچے رکھنا غلط ہے پھر بھی نیچے کر رہے گی تکبر ہیں تو یہ کبیلا گناہ ہے میرے بھائی اب ٹائم نہیں ہے کہ میں اس کی پوری حدیث بیان کروں مرال اس سے آپ بچیں یہ کبیلا گناہ ہے چھوٹا گناہ نہیں ہے اچھا اگر شریعت یہ کہہ دیتی کہ مرد حضرات پاؤں ڈانک کر رکھا کریں پھر ہم نے کیا کرنا تھا پھر عورتوں کی طرح ہمارے اوپر جانے تھے ایسے ہی ہے نا اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ ہم کس کے کہنے پہ چلتے ہیں عورتوں سے شریعت نے کیا کہا ہے پاؤں ڈھکے ہوئے ہوں آدیث کا مفہوم یہی ہے کہ ان کے پاؤں کیا ہوں اور ان کی سلواریں کہاں پہنچ چکی ہیں کیا رکوع کے بعد وط الیدین اور اسار الیدین دونوں جائید ہیں کیا مطلب ہے یہ سوال کا کہتے ہیں رکوع کے بعد آپ ہاتھ باندھ لیں یا چھوڑ دیں دونوں کو نہ جائید ہے یہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا لوگ دو کام کر رہے ہیں کئی لوگوں نے رکوع کے بعد ہاتھ باندھے ہوتے ہیں کئی لوگوں نے چھوڑے ہوتے ہیں اور آپ کون, م... کون ہیں چھوڑنے والے اور یہاں پہ باندھنے والے بھی موجود ہیں تو چھوڑنے کی بات تو واضح ہے آپ ر کے بعد یہ باندھنا چاہے تو گنجائش موجود ہے دلیل کیا ہے سحر بن رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے روایت کرنے والے امام مالک ہیں امام بخاری ہیں وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو حکم تھا کہ لوگ نماز میں کب نماز میں دایاں ہاتھ بائیں بازو پہ رکھیں دایا ہاتھ نماز, نماز, بائن نماز بائن میں اب یہاں پہ یہ نہیں کہا گیا کہ رقو سے پہلے یا رکو کے بعد تو یہ حدیث رقو سے پہلے کے لیے بھی ہے رقو کے بعد کے لیے بھی ہے تو اس لیے رقو کے بعد کوئی ہاتھ بانگ لیتا ہے تو ان اس میں کوئی حرض نہیں ہے اور بھی دلائل ہے برال ہاتھ چھوڑنا یہ بالکل صحیح ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ رمی نہیں کر سکتی کنکریاں نہیں مار سکتی پتہ نہیں امی یا بیگم صاحبہ برل تو میں اس کا جواب پہلے دے چکا ہوں بھائی کہتے ہیں جو تیسری شکل آپ نے بیان کی ہے بغیر وضو کے بغیر قیمم کے نماز کے جواز کی تو اس کی کوئی دلیل پیش فرما دیں بڑی نوازش ہوگی ہاں جی میرے بھائی میں نے کل کیا کہا تھا کہ نماز ہر حال میں پڑھنی پڑنی ہے پانی مل جائے الحمدللہ نہ ملے تو مٹی سے تیمم کر کے پڑی اور تیسری شکل میں نے یہ بیان کی کہ اگر آپ کو پانی بھی نہیں ملتا مٹی بھی نہیں ملتی مثال کے طور پہ شیشے کے کمرے میں آپ کو بند کر دیا گیا ہے جس کے اوپر جی. گندوں گار بھی نہیں ہے تو آپ کیا کریں گے جی نماز معاف ہے پھر جی. تو پہلی دلیل تو یہ ہے کہ نماز کسی ہاتھ میں بھی معاف نہیں ہے نماز کسی آدمی بھی معاف نہیں ہے تو آپ زیادہ وعدے دلیل چاہتے ہیں تو امام نسائی کی جو نسائی شریف ہے اس کا مطالعہ کر لیں وہاں پہ وضو اور تیمم کے ضمن میں یہ روایت آپ کو ملے گی امام نسائی نے وہاں پہ باپ بھی باندھا ہے کہ نماز پڑھنا بغیر وضو کے اور بغیر تیمم کے اور ایسا واقعہ ہو چکا ہے کہ صحابہ کے نام میں سے کچھ نہیں نماز پڑھی تھی بغیر وضو کے بغیر تیموں کے اور آپ نے ان پہ انکار نہیں کیا تھا مسئلہ ہو سم؟ دوبارہ لیا لٹانا پھر کیا ہے تو پھر پڑی تو کیا پڑھی ہے دوبارہ لٹانی ہے تو جو نماز پڑھ لی ہے دوبارہ پڑھنی ہے پھر کیا ہے آپ نے ٹھیک ہے نا پھر تو آپ کو یہ بھی کہ دوبارہ مل جائے تو پڑھ چکے حج بدل کا پہلا عمرہ کیا حج بدل کا حجی پہلا اپنا عمرہ کرنے کی نیت کرے گا یا جس کی طرف سے حج ہے اس کا اگر آپ نے پہلے عمرہ اور حج کر رکھا ہے تو ابھی آ کر پہلا عمرہ اس کی طرف سے کریں اور جب مدینہ سے جا کے دوسرا عمرہ اس سے پہلے کریں گے اپنا کر لیں پھر حج اس کی طرف سے کر لیں تو بن جائے گا اور اگر آپ نے پہلے عمرہ کبھی نہیں کیا تو پھر پہلا عمرہ اپنا کریں دوسرا اس کی طرف سے کر لیں جس کی طرف سے آئے ہیں اور حد بھی اگر آپ نے پہلے کبھی نہیں کیا تو حج پھر اپنا کریں اس کی دلیل وہ حدیث ہے جسے امام مالک اور امام رویت کرتے ہیں جناب عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ نبی اپنی علیم کے سامنے ایک آدمی نے تلبیہ پڑھا اور تلبیہ میں کہا شبرما کہ میں شبرما کی جانب سے حد کرنے کے لیے حاضر ہوں آپ نے کہا بھائی شبرما کون ہے صحابی کہنے لگے شبرما میرے بھائی ہیں راوی کہتے ہیں یا انہوں نے بھائی کہا یا انہوں نے کہا میرے رشتے دار ہیں آپ نے کہا بھی تم نے اپنا حد کر لیا کہ ہاتھ کی نیت کر چکے تھے تو یہ نیت آپ نے ختم کروائی کہا پہلے اپنا ہاتھ کرو پھر اس کا حد کرنا اس سے پتا چلا کہ کسی کی جانب ہاتھ کرنے کے لیے پہلے اپنا ہاتھ کرنا نہایت ضروری ہے یہ بھائی کہتے ہیں پاؤں کے اوپر کی ہڈی کھولی رکھنے کی وضاحت کریں یہ وضاحت تو میں کئی دفعہ کر چکا ہوں کیا ایسا جوتا پہنے جس میں آپ کے ٹکنے ننگے رہیں کیا ننگے رہیں جی وہ ہڈیاں جو پاؤں اور پنڈلی کا جوڑ بنتی ہیں وہ ہڈیاں ننگی رہیں باقی رہی یہ ہڈی جو پاؤں کے اوپر کی ہے بہت سے علماء کے نام کہتے ہیں یہ بھی ننگی رہنا ضروری ہے لیکن اس کی کوئی دلیل نہیں مل سکی سلا ہوا احرام سلا و احرام پہن سکتے ہیں جی آپ سارے لگتا ہے ایک ہو گئے اس مسئلے میں میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں اس مسئلے میں آپ دو چادریں لیتے ہیں اور چادریں ان کی آپ چاروں سائڈ سے سلائی کروا لیتے ہیں تاکہ ادڑے نہ تو اس میں کوئی حرض نہیں ہے میرے بھائی چادریں آپ لیں چاہے سلائی شدہ ہوں یہ جو لفظ بولا جاتا ہے نا کہ سلا ہوا کپڑا منع ہے یہ لفظ اس میں احتیاط نہیں کی گئی صحیح لفظ یوں ہے میرے بھائیو کہ آپ کوئی ایسا کپڑا نہیں پہن سکتے مرد حضرات کو ایسا کپڑا نہیں پہن سکتے جو انسانی جسم کے مطابق تیار کیا گیا ہو یا انسانی جسم کے کسی ایک عزف کے مطابق تیار کیا گیا ہو بنیا لے لیں آپ ہو سکتا ہے اس کی سلائی نہ ہوئی ہو لیکن پیٹ کے مطابق تیار کی گئی ہے پہننے کی اجازت نہیں ہے جرابیں آپ لے لیں جرابیں بنی ہوتی ہیں ہو سکتا ہے اس میں سلائی نہ ہوئی ہو اس میں سلائی نہ ہو پھر بھی پہننے کی جاتی نہیں کیونکہ پاؤں کے مطابق تیار کی گئی ہے چادریں جو ہیں چاہے ان کی سلائی ہوئی ہو وہ ہماری جسم کے مطابق نہیں ہوتی کھلا کپڑا ہے چادر آپ کے گھر میں پرانی پڑی ہوئی ہے دو حصے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کپڑوں کے پڑے ہوئے تھے آپ نے سلائی کر کے ایک چادر بنا لی کوئی مسئلہ نہیں چادر آپ کے گھر میں پڑی ہے درمیان سے اتڑی ہوئی ہے آپ نے سلائی کر لیا کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن چادر چادر رہے چادر کو شلوار نہیں بنا دینا ایسی سلائی نہیں کرنی کی شلوار بن جائے کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اس طرح کمر میں بتا رہا ہوں چادر کی وہ شکل نہ بن جائے گویا کہ شلوار لگنی شروع ہو جائے یہ کام نہیں ہونا چاہیے تو کھلا کپڑا اس میں آپ ارام باندھیں گے چاہے اس کی سلائی ہوئی ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی کہتے ہیں احرام میں انڈر ویئر کا استعمال کر سکتے ہیں یہ میں نے مسئلہ کل پرسوں میں بتایا تھا انڈر ویئر چھوٹی سلوار ہے اور سلوار پہننے کی اجازت نہیں ہے اگر کوئی مجبوری ہے آپ کی اس وجہ سے آپ انڈر ویئر استعمال کرنا چاہتے ہیں جیسے پیشاب کے کچروں کے مریض ہوتے ہیں اس قسم کا کوئی مسئلہ ہے آپ انڈر ویئر استعمال کرنا چاہتے ہیں مجبوری ہے تو پھر آپ کر لیں لیکن فدیہ بھی دیں کیا دیں جی کس کو کہتے ہیں یا ایک جانور دبا کریں مکہ میں جس کا گوشت مکہ کے فقیروں, مسکینوں میں تقسیم ہوگا یا آپ تین دن کے روزے رکھیں یا آپ چھ مسکینوں کو کھانا کھلائیں میرے بھائی آپ کا ٹائم ختم ہو گیا ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ آئندہ درس کو آدھا گھنٹہ بڑھا دیا جائے وسن نفی والے تو مجھ سے پہلے کہہ رہے تھے کہ بہتر یہ ہے کہ درس کو ساڑھے چھ بجے تک کر دیں تو مزید میں ذرا بات پکی کر کے آئندہ درس کو ساڑھے چھ بجے تک کرنے کی کوشش کرتے ہیں آج بہرحال چھ بجے تک کی درس کافی ہے تو مغرب کے بعد بھی ایک درس ہوتا ہے گیٹ نمبر انیس پہ کون دیتے ہیں ڈاکٹر امان اللہ صاحب اور گیٹ نمبر انیس پہ ہی فجر کے بعد ان میرا درس ہوگا یہ سوال میں بھی محفوظ رکھ رہا ہوں انشاءاللہ ترتیب سے ان کا جواب جاری و ساری رہے گا اللہ رب العزت آپ کا یہ بیٹھنا آپ کا حاضر ہونا قبول فرمائے اللہ رب العزت ہمارے مریدوں کو شفا فرمائے یا اللہ مسلمان مریض جہاں پہ بھی ہیں جدھر بھی ہیں ان کو شفا دے یا اللہ جو مسلمان فوت ہو چکے ہیں ان کی قبریں منور فرما ان کی قبریں کشادہ فرما انہیں عذاب قبر جہنم سے محفوظ فرما یا اللہ جنت میں اعلیٰ مقام عنایت فرما یا مسلمان حکمران جہاں پہ بھی ہیں انہیں اپنے اپنے ممالک میں شریعت نافذ کرنے کی توفیق نایت فرما یا اللہ مسلمان مظلوم جہاں پہ بھی ہیں ان کی مدد فرما ظلم کرنے والے کافروں کو تباہ و برباد فرما یا اللہ ہماری اولاد کو نیک بنا تندرسی سے حافظ بنا یا جن کے پاس اولاد نہیں ہے انہیں نیک صحت مند اولاد اللہ ہمارے کئی بھائی ایسے ہیں جن کے پاس بیٹیاں ہیں بیٹے نہیں ہیں انہیں نیک صحت مند بیٹے یا جن نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی یا اللہ رشتے دے یا اللہ اس معاملے میں ان کی مدد فرما یا اللہ جن پہ قرضہ قرضہ اتارنے کی توحفین یا اللہ جو ہاج جملے کے لیے آئے ہیں انہیں خیر و سلامتی کے ساتھ اور نبی علیہ، نبی علی حساد و اسلام کے طریقے کے مطابق اور اخلاص کے ساتھ حجمرہ کرنے کی توفق نہ فرما آمین. یا اللہ ہم سب کو بار بار حجمرہ کرنے کی توفیق نہ فرما آمین. یا اللہ مسلم نبی میں بیٹھ کر بار بار درس دینے کی درس دینے کی توفیق نہ محمد وصحب اجمعین